الحمد للہ نحمد ہو ونستع عین و نست غفر ونعزو بلّہ مین شروع من سی اللہ فلا مز لو میں شہد اللہ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عوحل آ منت کلاح کت ولا تم تلا ولیمو یا سترب کمدی خلق کسی واش و خلق سو جہاں و بہ مر جا کار ویت الو نیبل ارحا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا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 فل خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیِ ہدی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر شرل مور محد وک اللہ مخدم بدعا وک اللہ بدعتین وکل بلا لین فار الالا ایمان علی مل امان تولا دین علی مل سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لوقدتا من لسانی یفقه قولی اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ مل والل مر وبشوری الدی ناسوت مسب پالونا ویل راجکل سلوا تربیم و رحم و اُلاک ہو م دنیا اللہ تعالی نے محض بندوں کے امتحان اور آزمائش کے لیے بنائی ہے دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے بنائی ہی نہیں اس دنیا میں اللہ تعالی نے ہر کسی کو آزمانا ہے کسی کو اچھی حالت میں رکھ کر اور کسی کو بری حالت میں رکھ کے کسی کو صحت دے کر آزمانا ہے اور کسی کو بیماری لگا کر کسی کو قوت طاقت دے کے اور کسی کو ضوف اور کمزوری لگا کے کسی کو دولت امیری دے کر اور کسی کو غربت دے کر کسی کو غلبہ دے کر اور کسی کو مغلوب کر کے کسی کو بادشاہ بنا کے اور کسی کو اس کی رعایا بنا کے کسی کو ظالم بنا کے اور کسی کو مظلوم بنا کے یہ ساری کی ساری اللہ کی آزمائشیں ہیں اور قرآن نے بیان کیا ہے سورہ انبیاء کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو فرمایا ہے مایا و نب لو کوم بشر ویر فتنا و نب لو اس سے پچھلی آیتیں اگر ساتھ میں لا لیں یہ سورہ انبیاء ہے تو اس میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا اکیلے ہی تھے ساتھ ملنا شروع ہو گئے لوگوں نے مخالفت کی اب نبی علیہ السلاط وسلام کو بھیج کر قوم کی مکہ والوں کی عرب والوں کی آزمائش ہو گئی اور قریش اپنے ہی خاندان کو مخالفت میں کھڑے کر کے اللہ نے محمد کریم صلی اللہ وسلم کی آزمائش کی جتنے بھی امبیا بھیجے امبیا کے ذریعے سے قوموں کو آزمایا گیا اور قوموں کو مقابلے میں کھڑے کر کے نبیوں کو آزمایا گیا اس طرح سے جب معاملہ بنا پھر ہر گھر سے نوجوان لڑکے لڑکیاں مسلمان ہونے لگے توحید اپنانے لگے گھروں میں کوحرام مچنے لگا خصوصا جب حبشے کی ہجرت ہو گئی تو اس کے بعد تو مکے کے گھر گھر میں کوہرام مچ گیا کیونکہ کہ کوئی ہی ایسا گھر ہوگا خالی کہ جس کا کوئی فرد کوئی لڑکا کوئی لڑکی کوئی مرد یا عورت ہجرت کر کے چلے نہ گئے ہوں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر گھر سے کوسنے ملنے لگے بدوائیں ہونے لگی بوڑیاں کہنے لگی مرتا بھی نہیں جان نہیں چھوڑتا اللہ اکبر بہت زیادہ گلی گلی میں گھر گھر میں آپ علیہ السلاۃ اسلام کو پریشان کیا جانے لگا اور قریش کے بڑے بوڑھے اس فکر میں کہ کیسے ہم اس کا خاتمہ کریں اللہ رب العزت نے ان کا وہ سارا نقشہ پیش کرنے کے لیے آیات اتاری جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی اور تلقین بھی فرمائی کہ ان باتوں سے گھبرا کر اپنا کام نہ چھوڑ دینا اپنے اس کام میں لگے رہنا اللہ اکبر اللہ نے فرمایا وما جعلنا من قبل کل خلد سوریا توجہ کیجیے درا اللہ کتنی حقیقتیں بیان کرتا ہے فرمایا وما جالنا لباشرین قبل کل خلد اف امتا اف امتا فہم الخال دو نبی دی تیرے سے پہلے وما جالنا لبا شرین مین قبل تیرے سے پہلے جتنے بھی بشر انسان ہوئے کسی کو بھی ہم نے دنیا میں ہمیشہ رکھنے کے لیے بنایا ہی نہیں نہ جتنے بھی آئے مانا کیا جب وہ گئے تو تجھے بھی ہمیشہ رہنے کے لیے ہمیشہ دنیا میں تجھے بھی رہنے کے لیے نہیں بنایا اب ذرا خیال کر کے فا فا الخالدون کیا اگر تو مر گیا تجھے موت آ گئی تو یہ تیری مخالفت کرنے والے کیا ہمیشہ ہی رہیں گے یہ ایک انداز ہے اللہ کی طرف سے منا یہ جو بد دعائیں دے رہے مارنے کی سوچ رہے ہیں اچھا اگر تجھے موت آ گئی آخر مرنا تو ہے نا جانا تو ہے تو کیا اگر تجھے موت آ گئی ان کو نہیں آئے گی ایک دوسری جگہ سورہ زمر اس میں بھی یہی انداز اور ایسے ہی حالات میں اللہ نے بات کی فرمایا ان کا می تم وہ ان کم یو ملکی عند ربکم کوخت سے یہاں تو دنیا میں تمہارے جھگڑے چلتے ہی رہیں گے اور پریشان ہوتے ہیں نا کئی ساتھی اختلاف اختلاف لو جی ایک نہیں ہوتے مسلمان کئی لوگ مسجدوں میں نہیں ہوتے اور اتفاق تو ہے نہیں کیا پڑھنی ہے ہم نے ایسے کہتے ہیں کئی لوگ کیا نا جی مسجد میں تمہارا مسلمانوں کا اختلاف ہی اتنا ہے تم پہلے اختلاف ختم کرو اتحاد کرو پھر دوسری بات کرو اللہ رب العزت نے فرمائیے تو یہاں ایسے ہی چلتا رہے گا کام اس کا فیصلہ کہاں ہونا ہے اللہ ہو بینکم کو مو یہ سورہ حج ہے اللہ ہو بینکم کو مو اس کے تو فیصلے تمہارے درمیان اللہ قیامت کے دن ہی کرے گا یہاں تو اللہ دیکھتا ہے کہ ان اختلافات میں سے بچ بچ کر محنت کر کے کون سیدھے راستے پہ آتا ہے یہی تو آزمائش ہے اللہ نے یہی تو دیکھنا ہے اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان کا می اے نبی جی یقینی بات ہے کہ تجھے بھی مرنا ہے اور یہ جو تورے مقابلے میں ہیں ان کو بھی مرنا ہے یہ قرآن ہے اور پھر کیا ہوگا سما انقیامت رب قوم تخت سے تمہارے سارے جھگڑے تمہارے رب کے سامنے دن قیامت کے ہی رکھے جائیں گے وہاں فیصلے ہوں گے لہذا خیال کر پریشان نہ ہو اگر یہ تجھے بد دائیں دے رہے ہیں کوششیں کر رہے ہیں تو فکر نہ کرنا مرنا تو سب نہیں ہے نا آفتا فاہم الخال کیا صرف تجھے موت آئے گی اور یہ ہمیشہ رہیں گے ان کو موت نہیں آئے گی نہیں کل نفسن موت و نبلو کم بشرری ولخیر فتنا و ہر نفس کو موت نے آنا ہی آنا ہے کوئی بچ کر نہیں جائے گا اس لیے یہ جتنے سلح ہے نبلو کم بشرری ولخی ہم کسی کو اچھی حالت میں رکھ کر اور کسی کو بری حالت میں رکھ کر کسی کو امیر بنا کے کسی کو غریب بنا کے کسی کو ظالم بنا کے کسی کو مدلوم بنا کے کسی کو دنیا دار بنا کے کسی کو دین دار بنا کے کسی کو نبی بنا کے کسی کو امتی بنا کے کسی کو بادشاہ بنا کے کسی کو اس کی رعایا بنا کے ہر حالت میں ہم تمہاری آزمائشیں کر رہے ہیں آخر کیا ہے وہ علئی ترجاع وہ علئی ترجاع تم نے پلٹ کے میرے ہی پاس آنا ہے یہاں پھر فیصلے ہوں گے اور آج کیفیت کیا ہے فرمایا کلین کا فارو ایتون کا اللہ آد اللہ دیزور آ دیہات بے ذکر رحمان کا فرو آج جب تجھے دیکھتے ہیں دین کا باز کرتے ہوئے تو تیرا مذاق اڑاتے ہیں مزاق اڑاتے ہیں تیرا کہ تیری بات پر کون دھیان کر سکتا ہے تیری ماں تو دنیا میں کوئی چل ہی نہیں سکتا یہ بھی قرآن میں ہے سورہ کسش میں اللہ نے بیان کیا یہ جو تو سیدھا راستہ پیش کرتا ہے نہ سمجھتے بھی تھے کہ جو بات محمد کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو درست ہے تو صحیح راہ تو یہی لگتی ہے بالکل لیکن اِنَّ الْحُدَى اے محمد صلی کا علیہ وسلم تیرے ساتھ ہو کر ماں تیرے ساتھ ہو کر تیری بتلائی ہوئی سیدھی راہ پر اگر ہم چلیں تو ہم تو دنیا میں رہ ہی نہیں سکتے ہے نا یہی بات ہے آج ہماری بھی یہی بات ہے نہ جی نہ چل ہی نہیں سکتا جی دی یہ دین اسی لیے پلٹا کھاؤ بہرحال اللہ کہتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ احاد اللہ دیزور ہوم کاف رو مذاق نے ان کے باتیں تو بہت زیادہ تھیں مگر اللہ نے ایک مین سی بات ہے نا بڑی وہ بیان کر دی جملے تو بہت تھے ان کے مذاق کے کئی ایک انداز کے اللہ نے مفہوماً ایک بات بیان کر دی جو لفظ اللہ میں الٰہ میں مذاق کرتے کہ تمہارے دین تمہارے نظام جو اتنے اعلیٰ اس قدر بہترین ترقی یافتہ ان نظاموں کا یہ اس انداز میں ذکر کرتا ہے اللہ کہتے ہیں حالانکہ وہ خود اپنے رب رحمان کے منکر ہیں ان کے منکر ہیں اور پھر جلدی مچاتے کہتے اللہ اکبر ایسا موقع بھی آیا بھائی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے منہ پہ آ کے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں کتنی دیر ہو گئی ہم تجھے نہیں مانتے صرف مانتے نہیں تیرا مذاق بھی اڑا رہے ہیں تو نے تو کہا تھا اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جاؤ گے اب تک عذاب آیا تو ہے نہیں تو کہتا تھا قیامت آ جائے گی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے قیامت آئی تو ہے نہیں تو کہتا جہنم کے ایندھن بن جاؤ گے یہ تیری خیالی باتیں ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا کھلے کل انسان و منا جل ہے نا کھلے کل انسان و سوری انسان بڑا ہی جلد باز ہے کھلے کل انسانوں میں ناجل انسان جلد بازی کرتا ہے بہت جلدی کرتا ہے یہ جلد بازی کی باتیں ہیں فرمایا کوئی بات نہیں آیاتی ابھی میں تمہیں اپنی پکڑ کی نشانیاں تو دکھائی رہا ہوں فلا سو تم جلدی نہ مچاؤ جلدی نہ مچاؤ ابھی پتا چل جائے گا پھر اللہ نے اسی سورہ انبیاء کے اندر اس انداز میں بھی بات کی کہ تمہیں انسانی تاریخ سے ہی سبق لے لینا چاہیے کیا وہ کم کسم نام کریتن کانت ظالم تن ونشنا بادہ آخری لوگوں کتنی ہی ظالم بستیاں کسمنا جن کو ہم نے پیس کے رکھ دیا وہ کم کسمنا کسم نام پیس دینا وہ کم کسم نامن کر تین کتنی ہی بستیاں جہاں کے رہنے والے ظالم ہوئے انتہا کو پہنچے پھر ہم نے انہیں پیس کے رکھ دیا بَعْدَهَا قَوْمًا پھر ہم نے ان کے بعد اور لوگوں کو ان کی جگہ پہ کھڑا کر دیا لیکن ان کی کیفیت کیا بنی ذرا توجہ فرمایا فلمس باسنا اِذَا هُم جو ہی انہوں نے ہمارے عذاب کو پھر محسوس کیا پہلے مذاق اڑایا کہاں ہے عذاب آتا کیوں نہیں جب دیکھا نا آتا ہوا عذاب ابھی صرف احساس ہوا ان کو جب ہمارے عذاب کو انہوں نے محسوس کر لیا کہ آ رہا ہے اسی وقت اپنے سارے ملک محل جائیدادیں نعمت کرے چھوڑ کر بھاگنے لگے پھر لگے بھاگنے ہم نے کیا کہا لا تر زو ارے بھاگو نہیں کیا کہا لا تر کو زو نہ بھاگو ورجے بلکہ پلٹ کے جاؤ اپنے انہی نعمت کدوں میں انہی عیش و عشرت کے سامانوں میں انہی اپنے بنگلوں محلوں میں پلٹ کے ذرا جاؤ تو سہی تسالو کیا مفہوم ہے اس کا کہ بھاگتے کیوں ہو ذرا پھر پلٹ کے سجاؤ اپنی پارلیمنٹ اسمبلی ہال میں ذرا میٹنگ تو کرو جا کے کابینہ کا اجلاس بلاؤ بیٹھو اپنے تخت سجا کے شاید کہ اب بھی تمہارے نوکر چاکر آ کے ہاتھ باندھ کے کہیں صاحب جی بتاؤ کیا حکم ہے ہے نا اپنی یار آپ نے فیصلے کرو تو صحیح اسی طرح سے میٹنگیں کر کے شاید کہ تمہارے سامنے آ کے ہاتھ باندھے لا اللہ شاید کہ اسی طرح پہلے کی طرح تم سے پھر کچھ پوچھا جائے یا کوئی آ کے پوچھے جناب جی بتاؤ اب کیا حال ہو رہا ہے تمہارا انہوں نے آگے سے پھر کیا کہا جب اللہ کی طرف سے یہ بات آئی پھر اللہ نے فرمایا کالو یا ویل انا ظالمی کہنے لگے ہائے کم بختی ہماری واقعی ہم خود ہی ظالم اور خطا وار تھے پھر مانا انہوں نے لیکن اللہ نے فرمایا فما ضالت تل کا داواہم حتا جالنا ہوں <سؤال> وہ یہ بولتے رہے وہ یہ پکارتے رہے کہ ہائے ہم ظالم تھے ہماری کم بختی ہم اللہ کہتے کہتے ہم نے ان کے یہ بولتے بولتے یہ کہتے کہتے جالنا ہم حسیدہ ان کو کھیت سے کھلیان بنا دیا حسیدہ کاٹ کے رکھ دیا ہم نے خامدین بجھا کے رکھ دیا کہ زندگی کا ایک شرارہ بھی ان کے اندر باقی نہ رہا اللہ یہ ساری کیفیت اللہ نے بیان کی کیوں اس وقت تو سمجھایا مکے والوں کو اور آج سمجھایا مجھے اور آپ کو یعنی دنیا میں رہنے والوں کو قرآن قیامت تک کے لیے ہے کہ دیکھنا کہیں کوئی خوشحالی دولت مندی دیکھ کر ظالم فرعون نہ بن جائے اور کوئی غربت دیکھ کر کمزوری دیکھ کر زمین پر ناک ہی نہ رگڑنے لگ جائے دونوں کیفیتیں ہی ہوتی ہیں نا اللہ دیکھ لینا ذرا انسانی تاریخ میں پہلے بڑے بڑے فرعون آئے بڑے بڑے فرعون جنہوں نے بڑی بڑی چالیں چلی اپنے آپ کو رب کہلوایا اسی سوربیا میں تھوڑا سا آگے چل کے اللہ نے مختصر سا ذکر حضرت موسا کا کر کے نا پھر ساتھ فرمایا فرمایا والا قد آتے نا ابراہیم روشدہ کن عالمی ہم اس موسا سے پہلے ابراہیم کو بھی اس کی راست روی کیا مانا رشدہ ہوں اقل سلیم فکر صحیح ہم اسے عطا کر چکے ہیں وہ کناب ہی عالمین کیونکہ ہم اس کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ اس لک ہے یہ اصل میں ایک بات کا جواب ہے مکے کے لوگ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نبی کیوں بنا دیا اللہ نے ہم میں سے کسی کو بنایا جاتا یہی یہ رہ گیا تھا نبی بنانے کے لیے قرآن اتارنے کے لیے یہی رہ گیا ہے اللہ کہتے ہیں یہ کہنے لگے مکے کے لوگ کہ یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اترا مراد مکہ اور طائف یہ بڑے بڑے چودھری یہاں رہ رہے ہیں دولت مند ان میں سے کسی ایک پر کیوں نہیں اترا یہی رہ گیا تھا اللہ رب العزت نے فرمایا یہی سوال تو جناب ابراہیم پر بھی اٹھ سکتا تھا ہم نے جناب ابراہیم کو معلوم کیا کہ اس کے اندر یہ صلاحیہ ورنہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ پورے عراق میں سے صرف ایک ابراہیم ہی رہ گیا تھا کہ جس کو اللہ اپنا نبی بناتا ہاں ہے بھی اکیلے ہی تھے نا جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو عقل سلیم عطا فرمائی فکرے صحیح اسے نصیب کر دیا راست روی اسے عطا کر دی ذرا وہ وقت تو یاد کرو از کال عل قومی از کال ابھی قومی ماہ تماطیل التی انگ تم لہا کے بادشاہ نمرود ہے جو اپنے آپ کو رب کہلوا رہا ہے جو اپنے آپ کو رب کہلوا رہا ہے اور پھر ہم تو آج تک یہی سمجھتے ہیں نا کہ پھر ہی تھا جو بچوں کو مروایا کرتا تھا نہیں نمرود بھی یہی کام کیا کرتا نمرود کو بھی بادشاہ تھا نا اس کو بھی اس کے ہماریوں نے اس کے جادوگروں نے اس کے ٹوٹنے ٹونے ٹوٹ کے والوں نے اس کے تعویز گنڈوں والوں نے اس کے مشا... مشیروں نے یہی کہا تھا کہ کوئی بچہ ہوگا جو تیری بادشاہی الٹ کے رکھ دے گا لہذا اس نے بھی مروانے شروع کیے تھے اور ابراہیم علیہ السلاۃسلام کو بھی اللہ نے اس موسم میں اس سال میں بچایا جس سال میں نمرود بچوں کو مرواتا تھا اللہ اکبر پھر بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ اوپر ہو کر خبر لی نہ ذرا ان کی موقع کوئی بن گیا بادشاہ کو بہانہ مل گیا لیکن اس وقت جناب ابراہیم کو بچا لیا گیا کسی نے سفارش کر دی کہ چلو چھوڑ دو ایسا کرو اس کی جگہ اس کے فلام بھائی کو جو ہے نا وہ سزا دے دو اس کے فلام بھائی کو سزا دے دو کہتے ہیں جس نے یہ مشورہ دیا تھا نا جب ابراہیم علیہ السلام کو چکھا میں ڈالا گیا نا ساتھ اس کو بھی چیخہ میں ڈال دیا گیا کہ ت نے اس وقت اس کی سفارش کر کے اس کو کیوں بچایا تھا دیکھا ظالم کہاں تک پہنچتے ہیں اللہ اکبر تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کہتے ہیں ذرا یاد کرو وہ نمرود بادشاہ اس کے سامنے آگے قوم کے سامنے قوم دعوت کا میدان گرم ہو گیا اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہنے لگے مہادہ تماشیلتی ام تم لہ کے پو یہ کیا مورتیاں تماسیل یہ کیا مورتیاں ہیں یہ کیا شبی ہیں بنا رکھی ہیں مہادہ تماسیل یہ مورتیاں یہ شبی ہیں یہ نظام یہ کیا نظام ہے تمہارے ان تم لہا کے پون جن کے تم آج گرویدا ہو رہے ہو ان کے اتنے گرویدا کہ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتے یہ کیا چیز ہے لفظ تو ایک ہے نا اس میں ساری اس وقت کی کیفیت سامنے آگئی یہ جتنے نظام تم نے بنا رکھے ہیں اللہ کے مقابلے میں جتنے خدا بنا رکھے ہیں جن جن کے قوانین تم اپنائے ہو وہ یہ کیا ہے ان کا جواب کیا تھا معقول جواب تو کوئی ہوتا نہیں وجد نا آبانا لہا بے کہنے لگے ہم نے اپنے با آبا وجداد اپنے بڑ بڑے بزرگوں کو اسی انہی کی عبادت پوجا کرتے ہوئے اسی طرح سے ان کے گرویدہ پایا ہے ہم بھی یہی کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے لقد کن تم ان تم و آبا کم ہی وبی کیسی کھری بات کہہ دی بڑی کری بات ہے لقد کن تم ان تم و مبین کہا تم بھی تمہارے آبا وجداد جیسے تم کہتے ہو کہ وہ بھی یہی کچھ کیا کرتے تھے تو سنو پھر تم بھی اور تمہارے آبا بڑے سب کے سب کھلی گمراہی میں ہو اس سے بڑی گمراہی اور کوئی تم بھی گمراہی میں ہو تمہارے پھر بڑے بھی گمراہی میں ہے کہنے لگے اجے تناحق ام ام تم اللہ ابراہیم اجے تنا بالحق کیا واقعی تو سنجیدگی کے ساتھ صحیح بات کہہ رہا ہے یا کہ تو ہم سے مزاق کرتا ہے یعنی اتنا یقین تھا ان کو اتنے وہ پکے اور جمے ہوئے تھے اپنے اس باطل نظام پر کہ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ کوئی آدمی سنجیدگی سے ان کے خلاف بات کر سکتا ہے اس لیے پوچھتے ہیں آج اتنا بلحب کیا تو صحیح درست سنجیدگی کے ساتھ سیریس ہو کے بات کر رہا ہے ام ام تم اللہ بین یا کہ تو مزاق کرتا ہے کیا معاملہ ہے اللہ اکبر بڑوں ہی کی بات کی جاتی ہے نا بڑوں ہی کی بات کی جاتی ہے بدقسمتی قسمتی سے جہاں ہمارے جتنے جب سے پاکستان بنا جب سے پاکستان بنا جتنے بھی حکمران آئے اللہ قوم کسے تو قربانیاں لیں میں سمجھتا ہوں دھوکہ دے کر ہی لی نا قوم سے تو قربانیاں لیں یہ کہہ کر کے کہ پاکستان کا مطلب کیا قوم نے تو قربانیاں اس پر دی ان کو بھی پتا تھا کہ اگر ہم یہ نہ کہیں گے تو پاکستان بنے گا قوم نے قربانیاں اس پر دیں مگر حکمران جتنے بھی آئے بجائے لا الہ الا اللہ کے انہوں نے کافروں کا نظام یہاں رائج کیا اور آنے والے جس دور کے حکمران سے بھی بات کی گئی اس نے فوراً یہی کہا جی کہ ہمارے بابا جی جنا قائد اعظم جن کو کہتے ہیں ان کا اور علامہ اقبال کا یہی مقصد تھا پاکستان بنانے کا کوئی سوشلزم والے آئے تو انہوں نے بھی ان کا نام لیا کوئی جمہوریت والے آئے تو انہوں نے بھی ان کا نام لیا آج سیکولر والے آئے تو انہوں نے بھی ان کا ہی نام لیا اندازہ کیجیے آپ سوشلزم والے آئے تو انہوں نے بھی یہاں یہی کہا کہ جی قائد اعظم کا پاکستان بنانے کا مقصد ہی یہ تھا بعد میں جمہوریت والے انہوں نے بھی کہا کہ ان کا جی مقصد یہی تھا جمہوریت یہاں ہو اور آج اس کو کہا کہ سیکولر بنانا ہے کیوں کہ جی قائد اعظم کا مقصد ہی یہ ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو نہیں پاکستان وجود میں آیا اس پر کہ قوم نے قربانیاں دی کس کلمے پر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اگر اس وقت جنہوں نے محنت کی ہے کوشش کی ہے اگر کبھی یہ تو تمہارے کہنے کی باتیں ہیں نا مگر ہمارے سامنے تو یہی بات آئی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ دو قومی نظریہ دو قومی نظریہ ہندو الگ ہے مسلمان الگ ہے مسلمان ہندو کبھی اکٹھے یہ دو قومی نظریے کی بات تھی اس وقت یہ آیا تھا ہم نے مگر تم کہتے انہوں نے یہ اس لیے بنایا اس لیے بنایا مگر بعد میں آنے والوں کے لیے میرے بھائیو کیا ہونا چاہیے کہ اگر دیکھیں کہ بڑے اگر کوئی غلطی کر بھی گئے تمہارے سامنے وہ ان کی غلطی آ گئی تو ہونا کیا چاہیے کہ ان کی غلطی کی اصلاح کر دی جائے درستگی کر دی جائے اور جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا ہے وہ نظام اللہ کا دیا ہوا اس کو چلایا جائے دین پر لگایا جائے یہی بات ہے نا اللہ اکبر یہی سب سے بڑی گمراہی ہے یہی بڑ بڑی گمراہی ہے سب سے میرے بھائیوں دین کے لحاظ سے دیکھ لو تب بھی دنیا کے لحاظ سے دیکھ لو تو تب دیندار فرقے جتنے بنے ہوئے ہیں کسی ایک فرقے کو کہہ کے دیکھ لو اللہ کے بندو اللہ نے قرآن اتارا حدیث اتاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کتاب و سنت ہے قرآن حدیث ہے توحید اور رسالت ہے اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرقہ حنفی شافی مالکی ہمبلی جافری دیو مندی بریلوی چشتی قادری نہیں بنائے نہیں بنائے یہ بعد کی پیداوار ہے بعض آجو یہ کیا کرتے ہو سب یہی کہیں گے کہ جی ہمارے بڑے وہ اتنے بڑے بے الامہ فہاما اتنے بڑے بڑے تھے وہ ایسے ہی تھے کیوں جی یہی بات ہے نا اللہ دنیا داری کے لحاظ سے یہ جو جھوٹی سیاست نظام چل رہے ہیں اس لحاظ سے بھی جو بھی آتا ہے جس سیاسی پارٹی کو دیکھ لو وہ یہی قائد اعظم علامہ اقبال ان کے یہ نظریات تھے وہ یہ چاہتے تھے انہوں نے پاکستان اس لیے بنایا اس لیے بنایا جنہوں نے بھی لیا گمراہی میں نام اپنے بڑوں کا ہی لیا جب ہمارے بڑے اصل میں کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان جو ہوئے ہم ارے اللہ کے بندو اگر بڑوں کا ہی نام لینا ہے تو بتاؤ کائنات میں محمد سے بڑا کون ہے صلی اللہ صاحب کائنات میں اس سے بڑا بھی ہے کوئی اس کا نام کیوں نہیں لیتے صحابہ سے بھی بڑا ہے کوئی امتیوں میں ابو بکر کا نام کیوں نہیں لیتے صدر نے بھی تقریر کی تو بعد میں آنے والے جن کو میں اور آپ ولی سمجھتے ہیں پتہ نہیں اللہ کی نگاہ میں وہ ولی ہیں بھی یا نہیں اللہ ہی جانتا ہے نا مجھے آپ کو تو نہیں پتا مجھے آپ کو تو پتا ہے جو قرآن نے پیش کیا اللہ نے فرمایا وہ نبی نبی کے صحابہ وہ تھے اللہ کی جماعت وہ تھے اللہ کے ولی اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم صحابہ کے بارے میں صحابہ کرام۔ پھر اسلام کے پھیلانے میں ان کا نام ابو بکر کا نام عمر کا نام عثمان کا نام حضرت علی کا نام ہماری ان رضی اللہ اجمائین ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا کہ جیسے اسلام انہوں نے پھیلایا اس طرح سے اسلام پھیلایا جائے اگر بڑوں کا ہی نام لینا ہے تو بڑے کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے بنائے نبی علیہ السلاۃ اسلام کی وہ حدیث مشہور آپ جانتے ہیں سنتے رہتے ہیں میرے بھائیوں کہ آپ نے فرمایا تھا جب امت فرقوں میں بٹ جائے گی تہتر فرقے ہو جائیں گے ان کی آگے شاخیں بڑھیں گی پتہ نہیں کہاں کہاں تک معاملہ پہنچے گا فرمایا اس وقت سارے کے سارے فرقے گرو کلو ہوم فنار سب کے سب جہنمی ہوں گے اللہ ملت واحدہ سوائے ایک جماعت اللہ کے نبی اس کی نشانی علامت کیسے پہچانا جائے گا کہ یہ ایک جماعت جنتیوں کی فرمایا صحابی آپ نے فرمایا آج میرے دور میں میرے ہوتے ہوئے جس پر میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں وہ جنتی ہوں گے باقی سب جہن کوئی بات اپنانی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ ان سے لی جائے جیسے انہوں نے دین پر عمل کیا جیسے انہوں نے پھیلایا دین اس طرح سے دین جیسے انہوں نے نظام دین کا نافذ کیا ایسے ان کی طرح یہ تو بات ہوئی نا سیدنا ابراہیم کا واقعہ اللہ نے پیش اس لیے کیا کہ دیکھو آزمائش کا دور ہے دعوت پیش کی جا رہی ہے اور باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا اللہ حکم جب انہوں نے کہا جیتنا بالحق اللہ رب رب سماوات ابراہیم علیہ السلام کہ نہیں نہیں میں تم سے دل لگی مذاق کھیل نہیں کر رہا سنجیدگی سے حقیقت تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں کہ تمہارا بلکہ ساری کائنات کا رب وہی ہے جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا اچھا اگر تمہیں اس طرح میری دعوت زبان سے بات سمجھ نہیں آتی تو پھر ٹھہر جاؤ ذرا تلّاہ لاقی دن اس مدبرین جب تم چلے جاؤ گے نا تمہاری غیر موجودگی میں تاہ مجھے اللہ کی قسم ہے اللہ, اللہ. تم میری زبانی دعوت سے نہیں مانتے میں دلائل پیش کر رہا ہوں تم سمجھتے ہو مذاق ہو رہا ہے اچھا اب میں عملن کر کے دکھاؤں گا کہ تمہارے یہ خدا بنائے ہوئے بے بس ہیں ان کے سارے نظام غلط ہیں اللہ کیسنا کم اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کی تمہارے بنائے ہوئے خداؤں کی خبر لے کے رہوں گا تو انتو مدبری جب تم یہاں موجود نہیں ہوگے تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری غیر موجودگی میں, غیر موجودگی میں لگی لین لگن تمہاری غیر موجودگی میں میں خبر لے کے رہوں گا اللہ فرماتے ہیں الم جو زازہ قوم کے لوگ چلے گئے مجاور وہاں نہ رہے مجاور مجاور نہ رہے وہاں آج کی زبان میں مشائق وہاں نہ رہے غیر موجود ہو گئے چلے گئے اپنے کسی میلے اور پر وہاں گئے تو پیچھے سے ابراہیم علیہ السلام ان کے اس خداؤں کے باڑے میں داخل ہو گئے اور لے کے کدال یا کلاڑا یا ہتھوڑا لے کر جال ہم جو ٹکڑے ٹکڑے ان کو کر دیا الا کبیرہ جو سب سے بڑا تھا درمیان میں صرف اس کو چھوڑا اور وہ بھی اس لیے چھوڑا لالب ہوں الرجے او تاکہ وہ جب کے پلٹ کے دیکھیں تو پھر اس کی طرف رخ کریں بڑے کی طرف ان کے ذہن میں یہ آئے کہ لگتا ہے لگتا ہے یہ مفہوم ہے کہ لگتا ہے کہ پیچھے سے ان کی کوئی انبن ہو گئی کوئی لڑائی ہو گئی ان کی اس نے پھر یہ بڑا جو تھا طاقتور سارا ساری طاقت اس کے پاس تھی اس نے پھر ان کو اچھی طرح سے ان کا کچمر نکال دیا اسی لیے تو یہ بڑا صحیح سلامت ہے یہ لڑائی ہو گئی ان کی اللہ اللہ کبی رام لا اللہ میں دوسرا مفہوم یہ بھی تاکہ واپس پلٹ کے آئے ہیں اور اسی بڑے سے آ کے پوچھیں کہ حضرت تمہارے ہوتے ہوئے ان کا یہ حشر کیسے ہو گیا تمہارے <سلام> <سلام> ہوتے ہوئے ان کا یہ حشر کیسے ہو گیا اللہ والے جب خبر لیتے ہیں تو اللہ والے جب خبر لیتے ہیں تو کافروں بے ایمانوں مشرقوں کے خداؤں کی اسی طرح خبر لیا کرتے ہیں مجھے کسی نے بتلایا اگر سچی بات ہے کہ ایک مجاہد امریکہ والوں نے بہت دیر پہلے سے اسے گرفتار کیا ہوا ہے اس کو لے کے گئے اپنے پینٹاگون پر اس کو لے کے گئے اپنے ٹریڈ سینٹر پر ہتھ کڑیاں لگی ہوئی بیڑیاں پڑی ہوئی اللہ اکبر اور چہرے پہ نکاب ڈالا ہوا آنکھوں پہ پٹیاں ڈالی ہوئی وہاں لے جا کے ایک سو دس منزلہ آنکھوں سے پٹی ہٹا کے دکھایا اس کو یہ منزل کہ یہ دیکھ ہمارا یہ ٹریڈ سینٹر یہ پینٹاگون تم اس کو گرانے کی باتیں کرتے ہو اس وقت ہتھ کڑیوں میں جکڑے ہوئے بیڑیاں پڑی ہوئی اس اللہ کے بندے نے بولا تھا کہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو یہ زمین بوس ہو جائے گا اللہ پھر اللہ نے ان کے وہ دو خدا زمین بوس کر کے دکھا دیے کہاں فکر نہ کرو میں تمہیں عمل بھی دکھا دوں گا تمہیں پتا چل جائے گا تم خود تسلیم کرو گے کہ ہاں جن کو ہم بڑا کرنی والا سمجھتے ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ ہے کچھ نہیں ہے فضا الحمد اللہ کبیرا اللہ ہم علیہ جب پلٹ کے آ منظر دیکھا کہ خدا تو گرے پڑے ہیں ٹوٹے پڑے ہیں یہ زندہ سلامت سب سے بڑا یہی قائم ہے اب دیکھا ان کو تو فوراً آپس میں منفال ان لہو لمن مین یہ بات آئی ہے nam man sa al سارے کے سارے نظام جس سے دنیا والوں کو مرعوب کر رکھا تھا سب کے سب معلومات کے نظام دھرے کے دھرے رہ گئے اور آپس میں کہتے ہیں من منفال حتی نا ہمارے خداؤں کا یہ حشر کس نے کیا ہے ان نہ ظالمی بھائی وہ تو بڑا ہی ظالم ہے بڑا ظالم ہے اس نے یہ کر دیا اللہ اکبر فور بیچ میں سے ہی بولے سمعنا فتن اللہ اکبر قالوا سمعنا فتن فتح از کوم یو ایک ہی نوجوان کے متعلق سنا ہے وہی ان کا نام لیا کرتا تھا لگتا ہے یہ کاروائی اسی کی ہے لگتا ہے یہ کاروائی یہ کاروائی لگتا ہے اسی کی ہے اس کے بغیر کوئی اور کر سکتا نہ اس کے بغیر میں بادشاہ بولا فاتو میں ہی آلہ لال ہوم یشہد اچھا پھر لاؤ اس کو لوگوں کے سامنے تاکہ سارے لوگ بھی اس کو سزا ملتی ہوئی کا منظر دیکھ سکیں یہی بے بکوفی سے پہلے فرون نے کی تھی موسا علیہ السلام کے ساتھ نا اس نے بھی لوگوں کو جمع کر لیا تھا اکٹھا کر لیا تھا موسا علیہ السلام یہی چاہتے تھے کہ صرف فرعون تک بات نہ رہے لوگوں تک بھی پہنچنی چاہیے اس کا اہتمام فرعون نے خود کر دیا جناب ابراہیم علیہ السلاط اسلام نے یہ کاروائی جس وقت ڈالی تھی ذہن میں یہی تھا کہ صرف ان مشایخ مجاوروں تک بات نہ رہے پوری دنیا تک میری بات پہنچنی چاہیے اس کا اہتمام نمرود نے خود کر دیا لال لہم لے کے آؤ اس کو تاکہ لوگ بھی ذرا مشاہدہ کر لیں لال لوگ بھی ذرا مشاہدہ کر لیں کہ ہم کس طرح سے سزا دیا کرتے ہیں لوگوں کو جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو لے آئے پکڑ کے آگئے گئے لوگ بھی جمع ہو گئے ابراہیم علیہ السلام بھی آگئے گئے اب پوچھتے ہیں آنت فال تاجا دے آلے ہاتھ نا یا ابراہیم ابراہیم ذرا یہ بتا دے کہ کیا واقع یہ کاروائی تیری ہے انتفال تو نے کیا ہے ہی کام ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے فس الم بل فالح کبیر ہاضا بل فالہ کبھی رو ہوم ہاضا فس الم ان کانو یونتے کم بل فالو کبھی رو ہوم ہاضا ملک مجھے تو لگتا ہے ان کا یہ جو بڑا ہے نا یہ کاروائی اس کی ہے فس الو ان بکھرے ہوئے ٹوٹے ہوئے سے ذرا پوچھو ان کانو یونو تک اگر وہ بولتے ہیں ان سے پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے آج جب مصیبت تم پر پڑی ہے تم میر سے پوچھ رہے ہو آگے پیچھے کہتے ہو سارا کچھ ہمارا یہ کرتے آگے پیچھے اللہ بھائیو یہی شرک ہے نا کیا خیال ہے یہی شرک ہے نا کہنا وہ فلاں کرتا ہے فلاں کرتا ہے اللہ اس شرک سے محفوظ فرمائے اللہ اس شرک سے سب کو بچائے مگر آج کیا کریں قوم تو پہلے ہی گمراہ مگر بڑے بڑے مولویوں کی طرف سے باتیں آ جاتی ہیں پھر مزید گمراہی میں اضافہ اور ہمیں ساتھیوں کے سامنے وضاحت کرنی پڑتی ہے اللہ اکبر وضاحتیں کرنی پڑتی ہیں اور دکھ یہ ہوتا ہے کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے موحد ہیں یہ توحید والے ہیں وہی یہ شرک کرتے ہیں اللہ فرمائے کل کے اخبار میں روزنامہ پاکستان جامع اشرفیہ کا مفتی عبد الرحمٰن اشرفی دیوبندیوں کا ادارہ کوئی شک ہے اس میں توجہ کرے وہ بھائی جو کہتے ہیں ہمارا اور دیوبندیوں کا کوئی فرق یہ سن لو پھر ذرا غور کر لینا اگر اب بھی ہمارا اور ان کا کوئی فرق نہیں تو پھر اللہ وارث اللہ اکبر پچھلے سال بھی غالبا یہی روزنامہ پاکستان جو پڑا پیج ہے نا پورا صفحہ ایک رنگین اس پر ان کا مضمون آیا تھا اسی اشرفی صاحب کا مفتی صاحب کا اس میں میں میں میں یہ بھی بڑے واضح الفاظ میں لوگ, لوگ ایسے ہی ہمیں سمجھتے ہیں میں تو ہر مہینے جناب ہر مہینے حاضری دیتا ہوں جناب علی اجویری داتا صاحب کے ہاں اور جس وقت میں نہیں جا سکتا حضرت داتا صاحب خود میرے پاس آ جایا کرتے ہیں مجھے بلا لیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں پھر اب میں ہی نہیں میرے مدرسے کا شیخ الحدیث جو نیا ہی آیا ہے وہ بھی اور اس طرح سے انتظامیہ کے ساتھ آٹھ افراد ہر مہینے رات کو کسی نہ کسی کو ہم ضرور حاضری دے کے آتے ہیں وہاں اور اب کل کی بات کیا ہے مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ میں اور صدر مشرف جو ہے نا ہم کلاس فیلو ہیں دیکھو مولویوں کا حال ہے پہلے کیا تھے اور اب کیا ہے نا میں اور مشرف صاحب وہاں دورہ کیا نا مدرسہ دیکھا تو وہاں انہوں نے بتلایا کہ میں اور مشرف صاحب صدر صاحب ہم دونوں کلاس فیلو ہیں اب حیرانی تو ہونی تھی نا بھی تو کہاں اور وہ کہاں کلاس فیلو کیسے ہو گئے ایک ہی کلاس کے کہہ اور کہہ تمہیں نہیں پتا جب نواز شریف تھا نا وہ ہمیں عمرہ کے لیے لے کے گیا تھا تقریباً نبے افراد جن میں یہ مشرف صاحب بھی شامل تھے لہذا ہمیں موقع مل گیا مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضری کا تو میں نے وہاں ان کو ہدایات دی اپنے ساتھیوں کو یہ مشرف سب ساتھ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر پہنچنا ہے اب وہاں پچیس منٹ تک جو ہے نا تم نے بالکل با ادب خاموش ہو کے کھڑے ہونا ہے کیونکہ اس دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فیض دیں گے ہم ان سے فیض لیں گے لہذا ایسا ہی ہوا پچیس منٹ تک خاموشی رہی پچیس منٹ تک خاموشی رہی لہذا وہ ہماری ایک کلاس تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فیض دیا ہم نے ان سے لیا ہو گیا نا میرا کلاس پھیلو پھر مشرف اللہ اکبر یہ ہے کلاس فیلو اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اللہ شرک سے بچائے بڑے بڑے غرق کر دیے شیطان نے میرے بھائیوں اس شرک میں لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے نہیں ایک ایک موقع پر تین تین مرتبہ مدینے کے اندر جہاں سے دور دور سے شرک کا نام و نشان مٹا دیا گیا اللہ کے نبی پھر بھی اپنی آخری ایام تک صحابہ کی مجلسوں میں یہ فرماتے رہے اتنا کچھ شرکا اتنا اتنا کچھ شرکا صحابہ شیرک سے بچنا شرک سے بچنا شرک سے بچنا یہ چونٹی کی چال کی طرح جیسے چونٹی کا جسم پہ چڑے پتا نہیں چلتا اسی طرح سے شرک کا بھی پتا نہیں چلتا اس کے بارے میں خبردار رہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ساتھ آیت بھی پڑھ کے سنائی کہ یہ نہ سمجھنا ہندو یہودی سکھ یہ دوسرے لوگ یہی یہ شرک کرتے ہیں نئی وما مشرقن یہ قرآن کی آیت ہے سورہ یوسف کی کہ لوگوں میں سے اکثر اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود یہ شرک کرتے ہیں لوگوں اس شرک سے بچ کے رہنا اللہ ہم سب کو شرک کی گندگی سے محفوظ فرمائے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 وخير محمد اللہ وشر الامور محدثاتها وكل وكل وكل في النار على محمد وعلى آل محمد كما تبارتاِ ببراهي م وال عليهلي ببراه م ان کا حميدم مجدم الله مرب بناتي نا في دنيا حسسن تو و في آخر حسن تم اللہ مشق مرضانا و مرد المسلمین اللہ مشق مرضانا و مردل مسلم اللہ مشق مردانہ ورد حاجاتنا و حاجات ناجاتین اللہ اللہم مغفی النا ولی المسلمینسلم اللہ مغفیل مجاہدین اللہ خالینار وح اللہ خال المسلمین مسلمار وح اللہ خال المجاہدیندار اللہ اغفر لنا ضونب نظن بلمین و الماد اللہ کا فر اللہ سطینار و سی لا مجاہدین اللہ تر اللہ فتنا تلقین و ند رحمتی کمین القمل کا فرین و عام رات اللہ منسور اسلام اولمسلم اللہ منصور الجہدول مجاہدین اللہ محفد الجہاد مجاہدین اللہ منصور المجاہدین في پاکستان وفي افغانستان وفی کل مکان اللہ منصور فگ اللہ میخوان المسونین اللہ خلس نل من سجن الحنود یہود من سجن کفار من سجن الكفار بہم عام اللہ مل کبیل یہود الہ ہندوس اللہ مال کبھی سلیب اللہ علیہ کا بھی من امریکی بوام و, و موال اللہ مال کب حکومت ظالمین اللہ مل کب الملحدین اللہ و یکذبون رسولک و یقاتلون اولیاک بہینہ خالف بین اللہ مخالف خالف بین متے وزلزل قدامہ ہوں وہ مسجم کل مزک اللہ مزم کُل مزک مرنا فیم یومن اسودا فیم عجائب قدراتی کر یا کبھی ہو یا عزیز و کالا کل شعین قدیر اللہ ممت کبل جہاد المجاہدین اللہ ہمت قبل جہاد ہوم تقبل مت قبل قطالہ ہوم اللہ ہمت قبل شہادت ہوم و جالہ یا ربل عالمین اللہ اللہم صل على محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اللہ